ذلك امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے بڑا جر دیتا ہے